السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وقار رب کا قرآن آپ گھر میں جا کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں چھ سورتے ہیں ان میں سر فہرست اس وقت ہمارے ساتھ سورہ بکرا ہے اور اس کی اس آیت کو ہم نے تیراسی ہے پڑھا تھا وہ عید اقد نامیتا کا بنی اسرائیل یہ وعدے اللہ نے دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم سے لیے تھے بنی اسرائیل سے لیے تھے علیہ یقوب سے لیے تھے اور وہ فیصلہ کیا تھا لا تعبدون الا اللہ عبادت صرف اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑنا جو مرضی بھی ہو اور دوسرا ببل والی احسانا جو تمہارے دنیا پہ لانے کا زہری سبب بنے ہیں ان کو بھی کبھی نہیں کیونکہ باپ ہمیشہ ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے حقیقی باپ ایک ہے حقیقی ماں جس کے پیٹ سے جنم لیا ہے وہ ایک ہے جیسے پیدا کرنے والا رب ایک ہے اس کی توحید ضروری ہے ایسے ہی اپنے ماں باپ کی سگے ماں باپ ساری دنیا بھی پال لے تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ نام بدلیں نام نہیں بدلا جائے گا اگر کوئی لے کر کے ایڈاپٹ کرتا ہے اور پھر جو ہے بچے پالتا ہے سنبھالتا ہے نام پھر بھی اپنے ماں باپ کا چلے گا حضرات یہ سورہ بکرا کے اس حصے کی تلاوت کرنے کے بعد آپ سورہ نشا میں آئیے اور مطالعہ کیجئے ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے جتنے استدلالات بنتے تھے اپنی ہمت کے مطابق پیش کیے تھے اللہ فرماتے ہیں واب وہی انداز ہے بندے میرے اور تو بندگی میری کرنا عبادت میری توحید میری ولاشرے کو بھی شیا معمولی سی بھی کو شرک کی بیچ میں ملاوٹ مت کرنا یہ علائش نہیں چلے گی وہ بل احسانا اور اپنے حسب نسب کے معاملے میں پکے رہنا جو تمہارے سگے مائی باپ ہیں جو تمہارے والدین ہیں جو تمہارے پالنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن کا معاملہ حسن سلوک کا معاملہ اچھا رویہ اچھا کردار اچھا لب و لہجہ اور ان کی خدمت کے اندر جو ہے وہ جڑے رہنا سورہ نساء کے بعد اللہ رب العزت نے جس چیز کو اٹھایا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس میں مالک نے فیصلے سنائے وہ قدا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تابود اللہ عیا تم نے عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے وہ بال والدین والدین کے ساتھ احسان رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ بڑھاپے میں دونوں آگے ہیں یا کوئی ایک آیا ہے اما یبل ان دکل کبر احد ہوما ہوما فلا تک ہوما ان کی موجودگی میں بھی ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اف کہہ کے ان کے شکوے نہیں کرنے ہیں ولا تنہر ہرہما نہ ان کے ساتھ سخت اور ترش لب و لہجہ رکھنا ہے نہ ڈانٹنا ہے وہ کل ہوما کولن ان کے ساتھ نرمی والی بات پیار والی بات محبت والی بات اچھا وہ لہجہ اختیار کرنا ہے اور ساتھ میں وقف لہما جنا حلما اپنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے ان کو اٹھا کے رکھنا ہے ان کے سامنے آج رکھنی ہے نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور بازو میں دمخم ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے اکر نہیں ہے وہ کربر ہم کما ربا یعنی سغیرہ اپنے رب سے ایپلیکیشن دے کے درخواست کر کے عرضیاں دے کے اپنے رب کو کہہ دیجئے کہ مالک اے الہ العالمین جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا اور سنبھالا ہے ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ان کے بڑھاپے میں ہم ان کے لیے مہربان ہو جائیں اور تو بھی اللہ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما حضرات اللہ تعالی نے اسی سلسلے کو آگے چل کے سورہ النکبوت کے اندر بیان کیا اور اللہ فرماتے ہیں وہ وسعین انسان یہ آپ کو اور مجھے انسان ہونے کے ناطے ہر بندے کو وسیعت ہے آئیے محافظ بنے اپنی ان سرحدوں کے جو چادر اور چار دیواری میں ہیں جو ابتدائی یونٹ ہے جو گھر گھر کو دشمن توڑنا چاہتا ہے وہ روزانہ وسیعتیں کرتا ہے نصیحتیں کرتا ہے فلمیں لاتا ہے ڈرامے لاتا ہے جملے اور بول لاتا ہے کہ آپ کے اور والدین میں دوری ہو اللہ فرماتے ہیں وسعین انسان اب والدی کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے وسیعت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا وہ انجاہدات لشرے کبھی مال سل کبھی علم اگر تجھے ایک بات کا علم نہیں وہ شرک پہ امادہ کریں تجھے اٹھائیں قبروں پہ لے جانے کی کوشش کریں قبروں پہ جائیے ضرور جائیے وزٹ کیجئے کن تو نہ قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے لیکن وہاں جا کے دھاگے باندھنا منتیں ماننا امیدیں وابستہ کرنا اللہ کے ساتھ شرکی یا ماحول پیدا کرنا قبرستان کے تقدس کو بھلانا قوالی اور مجرے کا ماحول پیدا کرنا وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں کہ جس سے انسان کی وہ اکل سلیم شرما جائے وہ اختیار نہیں کرنی تو پھر آپ نے فلاطے ان کی نہیں ماننی میں اس حوالے سے آپ کو یہ وسیعت کر رہا ہوں انہوں نے بھی ہماری طرف آنا ہے تم نے بھی لوٹ کے آنا ہے تو انب بھی حکم اور جو تم کرتے رہے ہو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا حضرات اس کے بعد یہی وسیعت اللہ سورہ لکمان میں فرماتے ہیں اور یہ لکمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا کیا ہے وہ سی نب انسان ابھی والدی ہم نے وسیعت کر دی ہے انسان کو کہ ماں باپ کا لحاظ کر ہم الخن آلہ بہن ماں نے تکلیف در تکلیف مرلوں سے گزر کے جو بیان نہیں کر سکتی تھی کسی کو بتا اور سنا نہیں سکتی تھی اس نے تجھے اٹھایا وہ فسال فی آمین اور پھر دو سال لگاتار تجھے جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی انشکرلی والے والد میرا شکر کر کے میں نے ماں باپ دیے میرا شکر کر کے میں تجھے پیٹ میں پالا خوراک پہنچائی میرا شکر کر کے میں نے زندگی دی اور اپنے ماں باپ کا شکر کر کہ جنہوں نے دکھ درد کے محول میں غربت کے محول میں پریشانیوں میں رہ کے تیرا لحاظ رکھا اور تجھ کو پالا ہے یاد رکھ لوٹنا کا بھی ماںسا علم اگر تجھے ایسی بات پر ابھارے اور میرا کچھ شریک سامنے کھڑا کر دیں اور شرک کرنے کو کہیں تو فلا تو ان کی بات نہیں ماننی ہاں و صاحب فی ماف دنیا دنیا کے معاملے میں عرف عام سے اچھائی اور بھلائی سے خیر اور نیکی سے عمدگی سے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے ہے وہ تب سبھی لمن عنابا میری طرف لوٹنے والا بن رجوع کرنے والا بن جوانی کی بہار میں اس کو جو ہے اپنے اعتبار مت گوا اپنی زندگی کو سوار تما علیہ مرجی تم, تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے وارننگ بھی ہے دھمکی بھی ہے وہ انبی رکم بیمہ اور اس میں جزا بھی ہے کہ اگر خدمت کر کے آؤ مان کے آؤ گے تو عظمتیں پاؤ گے معاملہ برعکس ہوگا تو جزا کے بدلے سزا ملے گی حضرات اللہ تعالی نے سورہ لقمان کے بعد سورہ احقاب کے اندر بھی اسی موضوع کو اٹھایا ہے انسان ابھی والد ہی احسانا. ہم نے انسان کو یہی نصیحتیں کی ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہم الت ہو غم ہو ماں نے بڑے دکھوں کے ساتھ اٹھایا ہے وہ اور اس کو جنتے ہوئے جنم دیتے ہوئے جنین کو اس وقت بھی اس کی تکلیفوں کے مرحلے رب کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ فلاسون شاہراہ اس کو دودھ پلانا اور جنم دینا چھ مہینے کے کم سے کم حمل کی ہم نے بات کی تھی اگر اس چھ ماہ کے اندر بچہ جنم لے لیتا ہے تو ماں پہ بلیم نہیں آئے گا کیونکہ دو سال چوبیس مہینے دودھ پلانے کے اور چھ مہینے حمل کے یہاں سے پکہارے نکالے اور اس بات کو کہا کہ وہ فسال ہو سلاسون شاہرا حتہ ادا بلگا شا بل اگا سنا ذکر کیا جا رہا ہے ایک وقت کے نبی کا کہ جوان ہوئے 40 سال کی عمر ہوئی کال رب زینی انشکر اللہ جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں مجھے ہمت دے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں وہ اللہ والد اور میرے والدین پہ جو تیری تھی وَأَنْ اور اللہ میں نیک عمل کروں ترزا جو تجھے پسند ہو اللہ میری میری نسل کو اور میری کو اور اللہ اللہ میرے لیے جو وہ نیک بنا دے انی تو و انی من اللہ میں توبہ کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں حضرات قرآن مجید کی یہ آیات والدین کے حسن سلوک کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسی طرح ہم نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سہی احادیث وہ بھی والدین کی خدمت کے حوالے سے پیش کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے انہوں نے والدین کے حوالے سے جو نصیحتیں کی تھی ان میں ہم نے ابن مسعود کی بخاری کی یہ حدیث کہ سب سے اچھا وظیفہ کیا ہے فرمایا نماز وقت پہ کہا پھر کیا کہا والدین کی خدمت اور اسی طرح نسائی کی حدیث جناب معاویہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس غزبے میں جہاد میں اجازت لینے کے لیے آئے تو آپ نے کہا ماں زندہ ہے کہا جی کہا جا اس کے جا کے خدمت کر اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے اور اسی طرح جناب ابو دردا کی یہ حدیث مسند احمد میں ماجہ میں اور ترمزی میں ہم نے یہ پڑھی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والد جنت کا مین گیٹ ہے درمیانی دروازہ ہے یہ جنت کا دروازہ آپ اس کو ضائع کر لیں یا اس کی حفاظت کر لیں جنابی ابو کی یہ چوتھی حدیث بخاری کی اور مسلم کی ہم نے کہ پوچھا کون ہے جو سب سے زیادہ میں اس کی خدمت کروں اور میری خدمت کا حقدار ہے محبوب نے کہا تیری ماں جی تیری والدہ تجھے جنم دینے والی اور تیرا باپ یہ تیری خدمت کے لائک ہیں اور جناب کوئی بیٹا محبوب نے کہا کہ اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتا اللہ کے اسے بیچ دیا گیا ہو منڈی میں جا کے اس کی گردن جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہو اور یہ اس کو خرید کر کے آزاد کروا دے یہ مسلم کی اور ترمزی کی حدیث اسی طرح ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور یاد رہے کہ رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے لہذا والدین کے ساتھ اپنا حسن سلوک اور محبت اور پیار کا معاملہ محبوب نے سکھایا یہ مسلم کی حدیث اور اسی طرح جناب ابو حریرا کی یہ حدیث جو کہ امام ترمزی نے ذکر کی ہے تین دعائیں رب کبھی رد نہیں کرتا اور ان میں کوئی شک بھی نہیں ہے ایک مظلوم دعوت کرے اللہ ظالم کی دے دے لیکن پکڑ ضروری ہے اسی طرح مسافر دعا کرے اللہ قبول نہ کرے ہو نہیں سکتا باپ اپنی اولاد کے خلاف رب کی طرف رجوع کر لے اللہ دنیا میں ان کو سزا نہ دے قبر میں رسوا نہ کرے اور حشر کے میدان میں ان کی پکڑ نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا حضرت اسی طرح حدیث الغار صحیح بخاری کی کہ جس بچے نے پھنسے ہوئے اور مشکل حالات میں اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات کھڑا رہا اولاد بلکتی بلکتی سو گئی لیکن میں نے اپنے بتیرے اور طریقے کو نہیں چھوڑا اللہ عمل قبول ہے تو راضی ہے تو آسانی فرما رب نے جو ہے وہ چٹان ہٹا دی اسی طریقے سے جناب عبد اللہ بن امر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا کہنے لگا محبوب گنا کر بیٹھا ہوں کہا تیری ہے کہا نہیں کہا خال ہے کہا جی کہا جا کے اس کی خدمت کر اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا یہ ترمزی کی حدیث ہم نے پڑھی تھی اور اسی طرح جناب ابو بکرا کی روایت جو بخاری میں ہے محبوب نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں سب سے کبیرہ سے کبیرہ اور بڑے سے بڑا گناہ نہ بتا دوں کہا محبوب کیوں نہیں بتائیے آپ نے کہا رب کے ساتھ شرک کرنا اور یاد رہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرا گناوں میں سے گنا ہے بارہویں حدیث ہم نے جناب ابو کی پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھے ہیں آمین آمین آمین آمین بولی ہے ان کی سبب اور وجہ پوچھی گئی آپ کہتے ہیں ایک سیڑھی پہ چڑھا تھا تو جبریل نے آ کے بد دعا کی تھی کہ جس کے والدین اس کو ملے اور بڑھاپا ملا پھر وہ ان کی خدمت جنت نہیں پا سکا برباد ہو گیا یہ اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے ایسا بد نصیب تو میں نے کے کہہ دی تھی حضرت تیرویں حدیث محبوب علی سلط وسلام فرماتے ہیں اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کے لیے ضبع کیا اللہ اس میں بھی لانتے کرے اور جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے اللہ کی لانتے برسے بد نصیب انسان کے اوپر کہ جو والدین کو لانتان کرے یا کروائے حضرات رسول اللہ, صلی اللہ وسلم کی جن صحیح احادیث کا مطالعہ ہم نے تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قیامت کے دن جن تین بد نصیبوں کو رب نے نہیں دیکھنا ان میں ایک والدین کے نافرمان کو دوسری عورت کو ڈھیل دینے والی بے پردگی اور جس طریقے سے بند سور کے نکلے اس کی غیرت پہ جوں بھی نہ رہیں گے اور دوسرا یہ اور تیسرا دیوس ان تینوں کو یہ نسائی کی حدیث رب رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے پندرہویں حدیث ہم نے پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ بندہ جس کو والدین ملے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور پھر خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا اور اسی طرح سولہویں حدیث جناب ابو بکرا کی سارے گنا اللہ معاف کر دے گا جس طریقے سے دنیا میں اللہ شرک معاف نہیں کرتے حقوق العباد کے معاملے میں جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر سکا اللہ اس کے بندوں کے گناہوں میں حقوق العباد میں والدین کی نافرمان کو معاف نہیں کرنے والے حضرات اس طریقے سے ہم نے جو چیزیں پڑھی ان کو دیکھا مقصد یہ تھا کہ اتنی ساری نصوص اتنی ساری آیات اتنی ساری احادیث اتنے سارے میرے محبوب کی سیرت طیبہ اخلاقیات والدین کے ساتھ ایک طرف یہ نصیحت ہے اور دوسری طرف مغرب کی تہذیب ہمیں بتا رہی ہے کہ والدین کو چھوڑ دو جوانی آ ہے تو مستانی میں گزاریے دوسری طرف کتاب اللہ کے رویے ہیں حضرات ان رویوں کو ہم نے پڑھا ہے اب والدین کی خدمت کے جو تقاضے ہیں کرنا کیا ہے ہونا کیا چاہیے احساس دلائے دیتے ہیں صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے والدین سے بد کا ہوا باغی بند کے بھاگا ہوا بیوی بچوں کے خاطر صرف زندگی کو گزارنے والا والدین کو سائٹ پہ لگا دینے والا ماحول اور معاشرہ اور سوسائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے بولنے والے کو تھوڑا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ نوجوان سب سے پہلے اپنا بچپن کا وقت یاد کر کہ جب پیشاب اور پخانہ بھی دھونا نہیں آتا تھا بس اتنا یاد کر تیرے بچپن سے جس نے جلانی تلک جوانی میں تیرے گھر کی زنانی تلک اور پھر تیری خواہشات اور ارمانات تلک تیرا ساتھ دیا ہے دعائیں کی ہیں تیرے جاتے ہوئے تیری کمر دیکھی ہے آتے ہوئے تیرا چہرہ دیکھا ہے تیرا رات رات جاگ جاگ کے انتظار کیا ہے آج اگر ان کے اوپر ایسے حالات ہو گئے ہیں تو غنیمت جان وگرنہ میں یہاں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سر پہ آج ماں باپ نہیں ہے وہ اپنی ہےت اپنی کیفیت وہ اپنے جذبات کس طریقے سے لے کر کے بیٹھے ہیں ماں باپ زندہ ہیں تو غنیمت جانیے اپنی طرف رجوع کیجئے اپنے رویوں پہ غور کیجیے تبدیلی لائیے گزارش کرنا چاہتا ہوں سر کے بال ہیں میں سر سے لے کے پاؤں تلک ماں باپ کو بھول چکا ہوں کیوں جس نے سر کے بال تیرے پیدا ہونے کے ساتھ میں دن خوشی خوشی ناری کو بلا کے یا اس کی دکان پہ لے جا کے تیرے ان بالوں کی ٹنڈ کروا کے ان کو چاندی میں تولا تھا آج انہیں بزرگوں کے سر میں چاندی آ گئی ہے تو تو کیا کر رہا ہے بس سوال یہ ہے جس نے تیرے بچپن کو چاندی میں تولا یہ اتارے تھے ان کی قیمت گلی تھی ہمت تھی تو نہیں تھی تو کئی دفعہ فتوے پوچھے میرے پاس ہمت نہیں ہے بچے کے بالوں کو چاندی میں تول سکوں کیا کروں خواہش ہے تمنا ہے اللہ مجھے بھی اتنا دے کہ میں کروں آج اس کے سر میں جس نے تیرے لیے مالشیں کی تھیں جس نے تیرے سر کی جوئیں نکالی تھیں آج اس کی ٹوپی اور پگڑی کی لاج تو رکھ لے اور کچھ نہیں کر سکتا اس کے سفید بالوں کو آ کے دنیا تانا تو نہ دے کہ بابے اولاد کی کچھ تربیت کر لیتے کیسے ہیں آپ جیسی اولاد ہے وہ خون کی دلالت کرتی ہے اگر آپ اچھے ہوتے تو وہ ایسے نہ ہوتے والدین کو تانا تو نہ دلا ان کے سر کے سفید بال حضرات ان کو اگر خدمت دینی ہے تو آ میں تجھے پتہ میں دیتا ہوں ایڈریس میں دیتا ہوں اللہ کرے سمجھ آ جائے آج تجھے رب نے مست مست ڈیلے دیے ہیں حسین جمیل نظریں دی ہیں آنکھوں کے اندر تجھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت رنگ بدلنے کے گرگٹ کی طرح مارکیٹ میں لنز پڑے ہوئے ہیں لے کر کے لگا لگا کے ہنسی بن بن کے بیٹے اور بیٹی دونوں نے اپنی ان آنکھوں سے دنیا رام کر لی ہے پتا کر ذرا ان آنکھوں کی صفائیاں کس نے کی تھی اور ان میں سر میں کس نے ڈالے تھے جو گدے آتی تھیں ان کو صاف کون کرتا تھا اور جب آنکھوں کے اندر کوئی پرابلم یا بیماری آتی تھی تو کترے کس نے ڈالے تھے اور بلائیاں کس نے لی تھی آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور کچھ نہیں کر سکتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جا کوئی ایسا سٹپ نہ لیں آپ آئے تو آپ کو دیکھ کے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ جائیں تو والد آپ کی پیٹھ کو دیکھ کے کہیں کہ الحمدللہ میرا بیٹا گھر میں بھی ہو تو بہت اچھا ہے یہ باہر بھی ہوگا تو میں ضمانت دیتا ہوں میں ضمانت دیتا ہوں اتنا تو والدین کو اتنا تو اعتماد دے دے اتنی محبتیں دے دے اتنا بدلہ دے دے ربر ہم ہوما کما ربا رب یعنی سگیرہ گاڑی پہ لکھوا لینے سے بات نہیں بنے گی دفتر اور آپس میں لکھ دینے سے بات نہیں بنے گی وہ بالوالدین والدینی کے جملوں پہ خطیبوں کی تقریروں اور خطبوں سے بات نہیں بنے گی نوجوان بھائی جب تک تو میرا ساتھ نہیں دے گا اللہ کے لیے ذرا ریویو لیجئے دوبارہ دیکھیے نظر ثانی کیجئے زندگی کا جائزہ لیجئے اگر آپ پہلے نہیں کر سکے بیوی بی بی بچوں کو بتا دیجیے کہ آپ جن کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کے پاس جو آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کی توفیق دے آپ اگر کسی اور وجہ سے نہیں میرے سے پیار ہے تو اتنا سمجھ لیں یہ مائی باپ میرے ہیں مجھے ان کے بارے میں دکھ نہ دیں مجھے ان کے بارے میں تکلیف نہ دیں رن مرید تو دنیا ساری ہوتی ہے لیکن ماں باپ کی مریدی رحمان نے وسیعتیں کر کر کے سکھائی فطرت ہے نیچر ہے اللہ کے لیے والدین کا مرید بننا خدمت گزار بننا آنکھوں کے سر میں ڈالنا ان کو صاف کرنا اور جب ان کی نظریں دھندلا ہو گئی ہیں تیرے لیے کماتے کماتے انہیں آج نظر آنا بند ہو گیا ہے ان کو یہ مت کہے بڈھیا تینوں دسدہ نہیں آپ اپنے کپڑے خراب یہ وہ ساری الزام مت دے اسی طرح نیچے ناپ کی طرف آپ کر کے اس ناپ کے چوہے کس نے نکالے تھے اس کے نزلے اس کے فلو کس نے سنبھالے تھے یہ بہتی ہوئی ناک کو پل پل میں صاف کس نے کیا تھا اس کو کھینچ کھینچ کے دبا دبا کے اونچا اور حسین اور جمیل کیسے آج تیری ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی ذرا تھوڑا سی توجہ دے ان کی خوشبو بن ان کی ناک مت کٹوا ایسا رویہ اپنا کے والدین کی خوشبو بن جا والدین کی اپنی خوشبو ہے کبھی ان کے سر پہ منہ رکھا کر ناک سے ان کے بالوں کے ان کے جسم میں سے اگر سمیل آ رہی ہے تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تیری غلطی ہے میری غلطی ہے والدین میں سے سمیل آئے والدین میں سے بدبو آئے ان کے کپڑوں کے اندر سے ببوکے اٹھیں اور جہاں سے گزرے آپ تعارف کروانا پسند نہ کریں ارے یاد کر جب تجھ کو خوشبویں لگا لگا کے پاؤڈر لگا لگا کے ابر لگا لگا کے پرفیوم لگا لگا کے کر رہے تھے کہ تیری ناک تک آج اس ناک نے ان کی ناک کا لحاظ کیا رکھا ہے ذرا کچھ اس حوالے سے بھی سوچ اور والدین کی خوشبو ماپیاں خوشبو اسے محسوس کیا کر یہ مرنے کے بعد نہیں ملتی پھر خوابوں میں محسوس نہیں ہوتی زندگی میں گلے لگا کر سینے پہ لیٹا کر بالوں پہ سر رکھا کر خدمت کے تقاضے ربر ہم ہوما کما ربا یعنی صغیرہ ایک ماں اپنے بچے کو دن میں کتنی مرتبہ سینے سے لگاتی تھی بلائیاں لیتی ہے باپ آتے ہوئے جب ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تھکاوٹ اتر جاتی ہے آج ان کے چہرے دیکھنے گارہ نہیں ہو رہے کان ہیں ذرا کان پہ نظر رکھنا میرے بول ذرا توجہ سے سن لینا تو میرا جوان بھائی ہے میری جوان بہن ہے بیٹے ہیں میرے والدین کے ساتھ اگر یہ نعمت ملی ہوئی ہے انہوں نے تیرے کان صاف کیے تھے میٹھے بول دیے تھے لوریاں دیتے تھے اپنی بہترین زبان کو نرم کر کے بولتے تھے لفظ بدل دیتے تھے میلی پوتلی کا کیا حال ہے میرا لاڈو کیسا ہے میلا میٹھا کیسا ہے یہ تیرے ساتھ نرمی سے بول بول کے جملے تجھے دے کے لوریاں دینے والے آج اگر ان کی زبان لڑ تی ہے بول سمجھ نہیں آتے مت شکوا کر مت کہ کیا بڑ بڑا رہتے ہو مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں بس چپ بھی کر جائیں نہیں نرم آواز دے ان کے کانوں میں رس گھول ان کے لیے آسانیاں کر میں زبان پہ پھر ایک دفعہ آ رہا ہوں لیکن ابھی کان کا تذکرہ ہے ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی آواز نہ لگا میوزک نہ لگا باپ کو پسند نہیں تھا تو مت سمجھ کے بوڑھا ہو گیا اس کے کان بوڑے نہیں ہوئے وہ دکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے تیرے گھر کے اندر سے آنے والا شور اس کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے مت کہہ کہ اکیلا بیٹھا باہر بیٹھا تم سے بچوں کی آوازیں بھی برداشت نہیں ہوتی کہیں دور چلا جا اور چلا جا بچے تو ہیں انہوں نے شور کرنا ہے ماں باپ کو مت ڈانٹ دیجیے ان کو کہیے شرم کیجیے ہیا کیجیے میرے بوڑھے ماں باپ جب میں سوتا تھا وہ کسی جانور کو نہیں بولنے دیتے تھے وہ کسی پرندے کو آ کے نہیں چہچہانے دیتے تھے وہ گھر کا شور نہیں کرتے تھے کسی قسم کا کہ بچہ نیند میں ہے بیٹا نیند میں ہے وہ کسی کو چھیڑنے نہیں دیتے تھے تم کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو بیلی بچوں سے بولیے ماں باپ کو سخت جملے مت سنائیے خدمت کا تقاضا اگر نہیں پتا چلا تو احساس لیجئے میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو پہلے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ آج اتنا حسن ہے تو اپنے بابا پہ ہے تو اس بابا کے جس چہرے پہ آج تیرے اوپر دنیا مرتی ہے تیرا رنگ روپ دیکھ کے چم چم کرتے ہوئے اس رنگ کو اور موٹے موٹے ابڑے ہوئے ان گالوں کو اور تیرے حسن اور جمال کو اور لالیوں پہ جو دنیا مر رہی ہے تیری ماں نے کبھی میک اپ کیے تھے کبھی تجھے تیر لگائے تھے کبھی دھلائی کی تھی کبھی صاف کیا تھا بہت کچھ کرتی رہی باپ رہا آج اس کے بدلے میں ان کے چہرے پہ صرف ان کو سمائل دے دے مسکان دے دے ان کے چہروں پہ آج دراڑے ہیں ان کے چہروں پہ آج جھڑیاں ہیں یہ جہاں جہاں جھڑیاں پڑی ہیں نا بیٹا تجھے ہساتے ہساتے پڑی یہاں بھی مسکان آباد تھی محبتیں آباد تھی پیار تھا اور ان کے ہنسی میں کوئی دکھاوا نہیں تھا نمود نہیں تھی نمائش نہیں تھی یہ ہنستے تھے تو دل سے ہنستے تھے مسکراتے تھے تجھ کو دیکھ کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی تھی دن بھر کی تھکان مٹ جاتی تھی ان والدین کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا ان کے چہرے کے لیے کرنا ہے تو آج سے فیصلہ لے لیں حضرات نیچے ہونٹ ہیں نوجوان تیرے ہونٹ جن پہ مان کرتا ہے اور دنیا کو کہتا ہے آوازیں دیتا ہے لالی دی تے ایسی تیسی فلاں دی یہ تیرے باپ کے لب و لہجے ان کے لب تیرے بچپن میں تیرے لبوں سے ملے ہوئے اور جس نے اپنے لبوں میں سے لک لے کے تیرے لگو سے لگا کے تیرے منہ میں پانی بھی ڈالا مشروب بھی ڈالا کھانے بھی ڈالے چبا چبا کے ڈالے آج ان والدین کے لیے تیرے لبوں کے اوپر نرمی نہیں ہے آواز اچھے نہیں جملے نہیں نکل سکتے ان کی لاڈیاں یا ان کی مٹھیاں لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں پیودیاں چومیاں کون کرے تو مان کون نہیں ماتھا چوما کر ہاتھ چوما کر گال چوما کر سر کے بال چوما کر اور آنکھوں سے لگایا کر تیری اس کو دیکھ کے دل سے شاید تیرا رب تیری مشکلیں آسان کر دے بدلے نہیں دے سکتے ہم لیکن ہم کم از کم کوشش کر سکتے ہیں اس کوشش کے لیے کچھ کیجیے حضرات میں دیکھتا ہوں دانت ہیں ماں کیسے کپڑے سے صاف برے سے صاف چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے کس طریقے سے کبھی دلیے بنا رہی ہے کہ میرے بچے کے دانت نہیں ہے کبھی نرم حزائت دے رہی ہے کبھی خرید کے دیے جا رہے ہیں کبھی گھر میں بنا کے دیے جا رہے ہیں آج انہیں دانتوں سے والدین کو کاٹ مت یہ جوان ہو ان میں طاقت آ گئی ہے کاٹ مت رحم ہوما کہاں رب یالی سغیرہ گھر میں جیسی روٹی ہوتی ہے دیتی ہے بیوی یا تو باپ کہتا ہے بے نہیں کھائی جاتی جبان ملتا ہے ببے کو نکھرے آنے لگ گئے جو اس کو اچھی بنا کے دے سکتا ہے اسے کہو دے دے وہاں چلا جائے اللہ کے لیے تیرے بچپن میں تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا سوچ داڑوں میں پڑی ہوئی پیپ کی تکلیف نکلے ہوئے دانت چبانے کو کچھ نہیں کس طریقے سے لکموں کو لے لے گئے ان کے لیے تو کچھ بھی اسپیشل نہیں بنا سکتا جو پکا ہے کھا لے ان کے لیے روٹی میری بہن میری بیٹی اس گھر کی تو بہو ہے جیسا آج ان کے ساتھ کرے گی تیرے گھر میں بھی تیرے والدہ کے ساتھ ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے بیٹیاں بن جائیں ماں باپ ناراض ہوا کرتے ہیں زیادتیاں کیا کرتے ہیں کر جائیں انہیں پتا نہیں چلتا اگر پتا ہو تو ایسے شاید نہ کریں ان کے لیے صرف دعا کر دیا کریں اللہ میں سلا رحمی کر رہی ہوں میں اپنے ماں باپ سمجھ کے خدمت کر رہی ہوں میرے شوہر کے ماں باپ ہیں وہ میری محبت ہے وہ میرا گھر ہے وہ میرا سرتاج ہے وہ میری عزت ہے یہ ان کی عزت ہے اور جو ہے اللہ صاحبان ان کو ہمارے اوپر قائم رکھ میں تھکنے نہیں لگی اٹھ کر کے اگر رات میں چار مرتبہ بچے نے جگایا تو جاگی ہے تو ان کے لیے بھی جاگ ان کے آج بچے جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ان کی جوانی سنبھال کے پال پوس کے تجھے دے دی ہیں تو کر کے رہی ہے اللہ کے لیے میں ضرور کہوں گا ترلا ہے منت ہے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں نہ رسوا کیجئے شوہروں کو نہ رسوا کیجئے ماں کو گھر میں غنیمت ہے ان کے لیے جو بھی ہوتا ہے نرم سے نرم روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا الگ بنانے سے انشاءاللہ تیرا رب کل قیامت کے دن آواز دیکھے ارج کا سایہ نہ دے والدین کی خدمت پہ تو ہم ذمہ دار ہیں اللہ جنتیں دینے والا ہے اللہ عزتیں دینے والا ہے مت کہیے کہ بڈھے میرے پیچھے بیمار کہاں سے لگ گئے ہیں ایک دن یہی گھر ہوگا یہی چارپائی ہوگی یہی تنہائی ہوگی یہی سوچے ہوں گی یہی بدلا ہوگا ماں تدین و تدان ہوگا ٹٹ فارٹیٹ ہوگا حالات اسی طرح کے ہوگے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلیں گے آپ ترلے کریں گے اولادیں سامنے ہس کھیل رہی ہوں گی پھر تکلیف ہوگی پھر آپ یاد کریں گے مگر پھر پچھتانے کا فیدہ نہیں ہوگا آج موقع ہے آگے بڑھئے کبھی زبان کو دیکھئے میں نے ماؤں کو دیکھا زبانیں صاف کرتے توتلیاں بولیاں بولتے آج ان کی بات سمجھ نہیں آتی میں پہلے کہہ چکا ہوں کان لگا کے قریب ہو کے سمجھنے کی کوشش کیا کر جب تچہ تھا تو بول نہیں سکتا تھا اور تیرے بول سمجھ بھی نہیں آتے تھے گونگا تھا تو گونگے کی ماں اور باپ بھی اس کی رمزے سمجھتے تھے ابھی وہ گونگے نہیں ہوئے ابھی ان کے دانت نکلے ہیں اگر تجھے لفت سمجھ نہیں آتے تو دانت لگوا دے تیرا رب تیری زندگی کے لیے پتھر نرم کر دے گا تیری مشکل देगा آسان کر دے گا ہبا نکل جاتی اگر کہتے ہیں تو بسم اللہ نہیں کہتے تو توجہ رکھ زبانیں خشک ہو جاتی ہیں الٹ جاتی ہیں پیچھے کو نہیں سمجھ آتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ وقت آیا تھا میرے محبوب کو اتھو لگا زبان پلٹی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی حالات سب کے ہو سکتے ہیں اگر والدین کی زبان میں توتلا پن آ گیا ہے. تو آنے والے مہمانوں کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں ملاتا کہ میں افیسر ٹائپ آدمی میں اتنا عہدے اور رتبے اور گریڈ والا یہ میرے ماں باپ کو نہیں تعارف کروایا کر اللہ کی قسم ان کے دل بڑے ہوتے ان کو حوصلہ ملتا ہے ان کو داد ملتی ہے ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں انہیں خوشی ہی ملتی ہے اور آگے چل گردن کو دیکھ تیری گردن سنبھلتے سنبھلتے کتنے سال لگے پتا کر تیرے گھر میں بچے ہیں ان کو دیکھ کیسے سنبھال سنبھال کے اٹھاتے ہوئے کبھی ادھر لوڑ کبھی ادھر بائک پہ بیٹھتے ہوئے کتنی مشکل سے ماں کی چادریں اور دوپٹے آ گئے وہ گر گئی وہ چوٹ کھا گئی تیرے کو سنبھالتے وہ گری زمین کے اوپر رگڑے لگی ہاتھ کٹ گئے میں نے یہ منظر دیکھا اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی ماں کو فکر نہیں اس جو ہے ٹنڈ کے ساتھ بچے کو اٹھا کے کہہ رہی ہے میرے بچے کو تکلیف ہے جب ان کے اوپر یہ دن تھے جوانی تھی تجھے پھینک سکتے تھے تیری گردن کو سنبھالا آج یہی گردن ان کے سامنے تیری اکڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں بیٹا گردن میں کڑل پڑ گیا ہے بل پڑ گیا ہے تھوڑا دبا دے تیرے پاس ٹائم نہیں بیٹا کوئی تھوڑا سا ماسک دے دے کوئی گردن کے نیچے کوئی سپورٹ مل جائے احساس تک نہیں ہے کبھی آ کر کے دبایا ہو کبھی مٹھیاں بھری ہوں کبھی ان پہ مالش کی ہو ایسا کوئی وقت یاد کر اگر ہے تو مبارک شکر کر اللہ کا نہیں تو فکر کر میں بھی کروں آپ بھی کریں میں گردن کے بعد کندھے دیکھتا ہوں میں نے ماؤں کو دیکھا ہے میرے بچے کے کندھے کہیں نہ ٹیڑے نہ ہو جائیں یہ والے اسے اوپر نہ دبا دبا کے شولڈرز کو جو ہے وہ پراپر کیا جا رہا ہے مال سے کی جا رہی ہیں دھوم میں رکھا جا رہا ہے سینے کی ہڈی جو ہے یہ چوڑی چکلی بنے ان کو جو ہے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور نوجوان جنہوں نے تیرے لیے کندھے آج بنا کے اتنے بڑے کیے اور قرآن نے بولنا ہے کے ساتھ رحمت کے ساتھ ان کے لیے نرمیاں کر تیرے میرے کندھو کی اکڑ ختم نہیں ہوتی کب ہوگی ماں باپ سامنے ہوں تو اکڑ کے کھڑا ہو میں رات کل رات ایک نوجوان سے ملا ہوں بہت بڑا آفیسر ہے میں نے ایک بات پوچھی میں نے کہا نوجوان ابو دبنگ ہیں کیسا لبو لہ جائے کہتے ہیں جی جو مرضی بھی جہاں بھی گیا ہوں آج تلک باپ کے سامنے میں نے کبھی اوپر والا بٹن نہیں کھولا میں نے کبھی مجھے یاد ہو کہ میں نے نظریں اٹھا کے بات کی ہو میری یہ کیفیت ہوتی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس طریقے سے کھڑا ہوں رویے بدلے جا سکتے ہیں کیا میں ایسے نہیں کر سکتا میں اپنی زبان بند کر کے روک کے جی باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو یس سر یس باس جیسے آپ نے کہا سر ابھی سر دو ٹکوں کی خاطر اور جس نے جنم دے کے تجھے باس کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل بنایا ہے وہاں تیری عاجیاں تیری انکساریاں تیری محبتیں اور تیرے میٹے بول یس سر یس باس کبھی باپ کو بھی کہے یس باس جی ابو جی ٹھیک جو آپ نے کہہ دیا جو آپ کا فیصلہ ہے سارا کو بیٹا ہو نکھرا کرے اولاد ہو سامنے اکڑے یہ نہیں بنتا آئیے کندھے کے بعد بازو دیکھی ہے میں نے بچوں کو دیکھا ہے جو سیانے ماں باپ ہیں ان کو دیکھا ہے بچے کو نا سلاتے وقت لپیٹ دیتے ہیں کپڑوں میں بازو ساتھ جوڑ کے ٹانگے جوڑ کے تاکہ ٹیڑھے نہ ہوں اور ان کو والدہ کی گود کا احساس ملے اور لپیٹ کے پھر اوپر کپڑا پھر اوپر کپڑا پھر اوپر رضائی پھر اوپر جو ہے کوئی کمبل شمبل پورے احساسات کے ساتھ ان بازو کو جنہوں نے اتنی محبت دی تھی آج ان بازو اگر طاقت آئی ہے تو تیرے اور میرے رویے کیا اتنا تو کر ماں باپ کا دست و بازو بن جائے کچھ نہیں کر سکتے ہم دست و بازو بن جائیں اللہ کے لیے آج کل یہ دیکھ رہا ہوں باپ پیچھے چل رہا ہوتا ہے بیٹا آگے ماں پیچھے چل رہی ہے بیٹی آگے ماں کام کر رہی ہے جھاڑو دے رہی ہے بیٹی بیٹھی ہے اور والدہ کچن میں بچا رہی ہے اور یہ اپنے جو ہے ماما میری اسائنمنٹ ہے تیری اس اسائنمنٹ نے تجھے بہت کچھ دینا ہوگا لیکن یاد رکھ اگر ماں کو ستا کے زد کر کے اپنے حالات اور خیالات میں اور اپنے جو ہے پرسنل میڈیا میں گم ہے ایک وقت آنا ہے یہ جو لوگ لوگوں کو نہیں سمجھتے اپنے بڑوں کو پھر ان کے چھوٹے بھی ان بڑوں کو نہیں سمجھا کرتے چار دن کی جوانی ہے ختم ہونے والی ہے اور معلوم نہیں کہاں ٹھو کر مل جائے اس حوالے سے بھی خود کو ذرا مضبوط کریں انہوں نے تیرے ہاتھ پکڑے تھے مسلے تھے ماں یوں پکڑ پکڑ کے ہاتھ منہ میں بلائیاں لیتی تھی چومتی تھی اور تو کبھی باپ کی داڑھی پکڑتا تھا کبھی بال ماں کے پکڑتا تھا کبھی نوچتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا لیکن پھر بھی پیار ملتا تھا آج اگر بوڑھے والے دین کے ہاتھ میں راشا ہے ان کا مت کہا دا کپ نہیں پڑیا جانا تھوڑے کو بوا سے یہ دروازہ ہی نہیں کھلتا آپ سے چار پائی آگے پیچھے نہیں ہوتی تانے نہ دے ہاتھ پکڑ انگلی پکڑ سنبھالا دے طاقت کے لیے کچھ سوچ ان کا طاقت بن جا ان کے ہاتھ تھوڑا ذرا دیکھ کیفیت کیا ہے انشاءاللہ تجھے احساس ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ جو خزاں کے پتے ہیں نا یہ گرے ہوئے ابھی جو موسم بہار میں چینج ہونے والا ہے ان دنوں میں گرے ہوئے پتے اور ٹونڈ درختوں کو دیکھ تجھے مجھے سبق دیتے ہیں کہ خزاں تیرے اوپر بھی آنے والی ہے خزاں آنے والی ہے دعا کر ان کی بہار کے بعد جو خزاں آئی ہے خزاں کی رت میں ان کا بن جا سارے پرندے خزاں میں باغو میں نہیں رہتے وہی وفادار ہوتے ہیں جو خزاں میں بھی وہیں رہتے خزاں میں بھی تو ان کی خزاں کا نگے بان بن اللہ تیری بہار کو جب خزاں میں بدلے گا تو تجھے پھر سے کوئی نیچے سے ایسی طاقت اور سپورٹ دے گا کہ تیری زندگی سمر جائے گی میں دیکھ رہا ہوں انگلیوں کو تیری انگلی پکڑی تھی ان کی انگلی پکڑ تیرے سینے کو دیکھ رہا ہوں وہ چھاتیاں وہ مالشیں آج ان کے سامنے چھاتی مت پھیلا ان کے سینے کی ٹھنڈک بن جائے کم از کم اگر اللہ موقع دیتا ہے ماں باپ پاس ہے نا تو دن میں دن میں اللہ کے لیے جیسے وہ چھوٹوں کو گلے لگاتے تھے آج ہم تقریباً وہ بھی بھول گئے ہیں والدین بھی میں نے اگلے اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں جب لانا ہے تو تذکرہ کرنا ہے اس سے خصوصی طور پہ اپنے والدین کو دن میں جتنا ہو سکے چار پانچ مرتبہ بلا وجہ گلے لگانا آگے بڑھنا سکون کا احساس دلوانا اور انہیں کہنا کہ ابو پتہ نہیں چین نہیں آ رہا ماں جی مجھے سکون نہیں مل رہا مجھے گلے لگا لے مجھے سینے لگا لے ان کو پیار اور محبت دے آپ یقین کریں ان کے یادیں دکھ ویسے ہی ٹل جائیں گے میرے رب آسانیاں کر دے گا مشکلیں آسان فرما دے گا تیرے سینے کو سکون ملے گا میں پیٹ کی طرف بڑھتا ہوں ماں کو اتنی فکریں ہوتی تھی باپ بھاگتا تھا لے کے جاؤں بچے گھر ہیں بھوکے ہیں اور ماں کو فکریں ہوتی تھیں ایک فیڈر دوسرا تیار یہ کھانا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ لے کے یہ نہیں کھایا وہ کھا لے میرے بیٹے نے کیوں نہیں کھایا میرا بچہ بھوکا ہے اسکول سے آ رہا ہے باہر سے آیا ہے پہلا سوال ہی ہوتا تھا بیٹے کیا کھایا کھایا کہ نہیں کھایا, کھایا, کھایا لیجیے کھائیے آج ان کے پیٹ ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ کتنا کھا لیں گے کتنا کھا لیں گے کچھ کر اگر تیری بیوی نہیں کرتی تجے کوئی دنیا کے اندر جو تیرے ماں باپ کا نہیں پھر وہ تیرا بھی نہیں اٹھ جا کچن میں کھڑا ہو جا ان کے لیے کچھ خود کر لے جیسا بھی بنے گا اچھا بنے گا اعلان کر دے کہ جو کچھ مرضی ہوں لیکن اتنا گرا ہوا نہیں کہ اپنے برے ماں باپ سے لاغرز ہو کر کے ان سے رخ موڑ کے تمہاری اداؤں کے پیچھے اپنے والدین کی وفاؤں کو بھول جاؤں نیور کبھی نہیں غیرت مند عزت مند جیسا رکھے گا ویسے گھر والے رہیں گے کوئی نہیں رہتا اگر تیری ذات کی وجہ سے کوئی چھوڑ سکتا ہے ماں باپ کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے تو سو مرتبہ جائے حضرات اللہ کے لیے بیٹیاں جو میرے گھر میں آئی ہیں وہ کسی کی عزت ہیں میں ان کا خیال رکھوں حقوق اولاد میں انشاءاللہ اللہ تذکرہ آنا ہے کہ ان کے حق کیا ہے اور ان کے ہم نے کیا, کیا فرائض ہے ہمارے ذمہ جو والدین نے نبھانے ہیں لیکن اولاد بھی تو معاملے کو سمجھے اور پھر اس کے بعد ذرا شرمگاہ کی طرف بڑی تیرے والدین نے جب تجھے کچھ پتا نہیں تھا تیرے ختنے کیے تھے درد سنبھالا تھا بہترین سے بہترین اپنی کوشش کے مطابق تیرے لیے یہ پردے کا معاملہ ہے وغیرہ میں اس پہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ سکتا تھا آج اگر تیرے اللہ تعالی نے بڑا کر دیا ہے جوانی دے دی ہے جوانی میں بہار دے دی ہے تو شرمگاہ کی سٹھان کے ساتھ دنیا میں ان کو رسوا نہ کر ان کو کوٹ کچہری میں کھڑا نہ کر ان کو محلے سے بھاگنے پہ مجبور نہ کر انہیں سر چھپانے اور زندہ مرنے پہ درگور ہونے پہ تیرے رویے تیرے کردار بیٹی تیرے میں جوانی آ ہے بیٹا تیرے اندر ماشاءاللہ حسن اور اٹھان آ گیا ہے تو پہلوان بن گیا ہے تیرے سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور تو نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے روزانہ تانے ہیں روزانہ ان کے گھر میں لوگ بھیج رہا ہے اور ان کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہا ہے تو فیسی زندگی کے اوپر محبوب نے کہا تھا جو مجھے اپنی دو چیزوں کی زمانت دیتا ہے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں رب کے لیے کچھ تھوڑا حیا کر لے والدین کو بھی سوچنا ہے میں کوئی شک نہیں لیکن اگر ان سے کچھ نہیں بن پایا تو ایسا کوئی رویہ مت اپنا اور ایسا انداز مت اختیار کر کہ ان کے لیے جو ہے وہ صرف تانے رہ جائیں اور پھر اس کے بعد ذرا پیٹ کی طرف آٹھتا ہے تم کیا دیا ہے تجھ کو اللہ نے کس لیے دیا تھا آج اگر تیرے والدین نے تیرے لیے بولو براز دھو دھو کے استنجے کروا کروا کے کتنی دیر تیری گندگی کو جو ہے وہ سنبھالا ہے اور اس میں محسوس بھی نہیں کیا ماں کی محبتیں ہیں آج اگر ان پہ برا وقت آ ہے ان کے پیشاب کا پخانے کا سلسل بال کا کنٹرول نہ ہونے کا مسئلہ بن گیا ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے تو گھر میں ان کی تھوک گوارا نہیں کرتا جناب نیو اسٹائل ہے نئی ٹائلیں ہے یہ اتنی سفائی ہے اتنی نفاست ہے یہ کھنگار پہنتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے سمجھائیے اپنے بڈھے کو یہ ہوتا ہے یہ میرے سے سفائیاں نہیں ہوتی یہ جو میرے میں نے باسکٹیں رکھی ہیں میرے سے نہیں ہوتا اس کو کہیں سائیڈ پہ لگا دیں اور آپ ماشاءاللہ اٹھا کے ابو کو کسی سٹور کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اور میں کر دیتا ہوں تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی کہیں اپنی بیگ پہ جھانک کے دیکھ جب تجھے علم نہیں تھا جب تھی جانتا نہیں تھا جب تجھے پتہ بھی نہیں تھا سارا دن گندگی میں پڑا رہتا تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا تیرے اوپر مکھیوں کے جھرمت ہوتے آج بوڑھے والے دین ان کے ساتھ کیا حال ہے ذرا منہ کے رال بھی دیکھ تیرے وہ رال چاٹتے تھے ان پہ گھبرا مت اور ان پہ لال پیلا مت ہو تھوڑی نرمی کر اسی طریقے سے جس نے تیرے قدم اور تیرے پاؤں تیرے ٹانگیں واکر لے کر کے دیا تھا اور ان میں بٹھا کے آگے کھینچ کھینچ کے تیرے پاؤں لگوائے تھے آج ان کی بساخی خرید کے دینا تیرے لیے مہنگی ہو گئی ہے پتہ کر کندھا نہیں دے سکتا سہارا نہیں بن سکتا ان کو چلا کے ان کے پاؤں سوج گئے ہیں نیلے ہو گئے ہیں ہڈیاں دیگر معاملے جوڑ جوڑ گینٹھیا تو صرف ان کو پکڑ کے جوتا بھی نہیں پہنا سکتا واش روم تک لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے احساس کیجئے ذرا جگائیے ربر ہم ہوما کما ربا رب یعنی سگیرہ جنہوں نے تیری گندگی اور تیرے پیمپر جو تھے آج ان کو پیشاب کی تکلیف ہے علاج تو بڑی دور کی بات آپریشن تو بڑی دور کی بات ان کے لیے دعا بھی ہمارے پاس نہیں رہی بس ٹھیک ہے جی ایسا ہے اس کے کپڑے کون سے صاف ہوتے ہیں میں کروں تو کیا کروں ذرا محسوس کر جنہوں نے تیرا جوڑ, جوڑ سہلایا تھا ان کے جوڑوں میں درد ہے تو ان کے لیے کچھ کر رب سے دعائیں مانگ ان کی خدمتیں کر ان کی مالشے کر ان کو تھوڑا سہارا دے ان کو حوصلہ دے اور یاد کر جو تیرے لیے جنہوں نے تیرا انگ انگ نرم کیا تھا آج ان کا انگ انگ کدرا ہو گیا ہے برا لگتا ہے یاد کر جنہوں نے تیرے لیے کھلونے لائے تھے جو آئے تھے جو تین پہیوں والی تیرے بحس کر لے کے آئے تھے جو پیچھے سپورٹر لے کر کے آئے تھے کہ تیرے لیے ساتھ میں سپورٹ ہو تو گرے نہیں ہاتھ رکھ رکھ کے چلنا آج ان کی ویل چیئر جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے آج ان کی ویل چیئر مہنگی ہو گئی ہے نہیں خریدی جا سکتی نہیں دی جا سکتی وہ گر گر کے اٹھتے ہیں ان کے لیے تیرے لیے کسی مسجد میں ایک کرسی رکھنا مشکل ہو گئی ہے حضرات نیکیاں لینی ہوں تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتے اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد کو نہیں ہوگی ضرورت لیکن مسجدوں کو ضرورتیں ہیں اور کچھ نہیں بابا نہیں زندہ ہیں تو بابا کے نام کی ایک کرسی رکھا ہوئی آ کے بیٹھے گا آپ کے ماں کو ان شاء جائے گا سلا جائے گا والدین کے لیے ان کے لیے زندہ ہیں تو ان کو کچھ ایسا لے دو ان کے لیے کچھ نرمیاں ہو جائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے چھت بھی دی تجھے گھر بھی دیا کوٹیاں بھی دیں بنگلے بھی دیے پراپرٹی بھی دی آج اس کو توں کیا دے رہا ہے گیراج اسٹور باہر گلی گھر سے در بدر کبھی بیٹھیوں کے گھر کبھی کہیں کبھی کہیں کیوں تو گھر میں رکھ نہیں سکتا نا تیرے شہزادے جو ہے ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے نا بات آج تم بڑا نفیس ہو گیا ہے چوکری بن گئی ہے آفیسر بن گیا ہے ہے عالم بن گیا فاضل ہو گیا ہے تیرا قد کاٹ اونچا ہو گیا ہے دنیا تجھے جھک جھک کے سلام کرتی ہے نا تیرا نام لیتی ہے اور تیرا سٹیٹس بڑا بلند ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ تیرا رویہ مناسب نہیں ذرا پتا کر جنہوں نے کاغذ قلم کتابیں اور تجھے آج ڈگر دلوا کے آفیسر بنایا تھا تو ماں باپ بن چکا ہے آج بڑا ہو گیا ہے، تو ان ماں باپ کو جاہل کہتا ہے ابا ان پاڑے جی نہیں کہہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دنیا کہتی ہے میری ماں کو ایک حرف بھی لکھنا نہیں آتا دنیا کہتی ہے میری ماں کو ایک حرف بھی لکھنا نہیں آتا میں نہیں مانتا جس نے اپنے پانچ بیٹوں کو پڑھا کے کہ جسے خود پڑھنے کا پتہ نہیں قلم دوات کا پتہ نہیں بستے بیگ کا پتہ نہیں کتاب الٹی ہے یا سیدھی ہے اس بات کا بھی پتہ نہیں لیکن چار بیٹیوں کو پانچ بچوں کو پڑھا کر کے دنیا کے اندر ان کا نام پیدا کر دیں اور وہ بچے کہیں کہ ماں باپ ان پڑھ ہیں تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں جن جی جیسی یونیورسٹی کے درو دیوار تو اینٹیں تو نہیں پڑی ہوئی پنجاب یونیورسٹی کے درو دیوار تو نہیں پڑے ہوئے وہ تو ان پڑھ اینٹیں ہیں اور کسی ان پڑھ تھپیڑے نے جو ہے پتھیرے نے ان کو بنا کر کے آپ تک بٹھے سے یہاں تک پہنچا کر کے لگایا تھا ان کے اندر آنے والے تربیت کرنے والے ہی استاد ہیں سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے آم لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی وہ استاد ہوتے ہیں ان والدین نے دل جلائے ہوتے ہیں تنہائی دیکھی ہوتی ہیں جگر دوشے بھیجے ہوتے ہیں سانسیں دعائیں پیچھے ہوتی ہیں اللہ میرے بچے کو اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت لانا اللہ میرے بچے کو کامیاب کرنا اللہ میرے بچے کو ان کو جا کے غلط نمبر بھی تو نے بتایا تو وہ کھل خل کھلا دیے وہ ہسے مجھے آج وہ جملے یاد آتے ہیں میں ایک گاؤں میں گیا ہوں ایک بیٹی نے اپنے باپ کو آ کے بتایا ہے بابا بابا اللہ نے देखिए آپ کی بیٹی کو کیا روج بخشا ہے پورے گاؤں میں کسی بھی بیٹی کی سند منگوا کے دیکھیں اس کے लगा نہیں لگا ہوا یہ دیکھیے میرے دو پیپروں میں اسٹار آیا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے اتنے بھولے نہیں देख باپ نے دیکھ چڑھائی مٹھائیاں منگوائی لوگوں کو بلایا لیکچر کروایا کس بات پہ خوش ہے میری بیٹی کی سند میں ڈگری میں دو اسٹار آئے ہیں بھولا پن کہوں محبتیں کہوں ناز کہوں کہا کسی نے کہ جناب یہ تو بڑی مشکل سے پاس ہوئی ہے اسٹار کا مانا یہ ہوتا ہے کہ پاس ہونے کے قابل نہیں تھی بس اس پہ ریم اور ترس کر کے کہتے جاؤ جاؤ میری بیٹی کے بارے میں غلط مت کہو کسی اور کے واقعی اسٹار نہیں اللہ اسے بلند کرے ستاروں جیسی روشنی دے یہ ہوتے ہیں ماں باپ پڑھ گیا ہے تو ان پڑھ مت کے ان کو بولا کملا یملا مت سمجھ اور پھر جس نے جگہ جگہ تیرا تعارف کروایا جگہ جگہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں والد صاحب کے وہ جملے نہیں بھولتے مجھے بھائی نہیں بتایا وہ صرف اسکول اس پڑھا ہوا تھا اس وقت شوق تھا جمعہ پڑھاتا تھا تو کچھ لوگوں نے مل کے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں جامع سلفیا میں خود ہی سوال خود ہی جواب وہ کرنے لگے تو وہ چپ رہا وہ بولا نہیں ہے نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی مجھ سے چھوٹے وہ جو ہے نا جامع سلفیا میں پڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے ہمارا فیملی ایک ریلیشن یہ نہیں بتایا کہ میں وہاں ہوں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جامع سلفیہ کا فارغہ گا وہاں کا پڑا ہوا ہے ایک ابو محبوبی ساتھ گئے تقریر سنی بہت خوشی ہوئی کھڑے ہو گئے کہنے لگے لوگوں میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں اس نے ایک دن بھی میں سے جا کے نہیں دیکھا لیکن اتنا خوبصورتی سے اس نے جیسے جمعہ نبھایا ہے میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا نہیں کروں بھائی مجھے کہہ رہا ہے میری ہوئی تو بڑی کہ لوگ سمجھتے تھے یہ فارغ ہے بخاری پڑا ہوا ہے لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں کھڑے ہو کے تعارف کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو محنتیں کر کے یہاں تک لا کے دعائیں ہیں پیچھے ہماری اللہ اور بلندیاں دے والدین اپنے بچوں کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے چہرے کی خوشی دیکھنی ہوتی ہے میں ابھی مسجد میں آنے سے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا ایک بزرگ تشریف لائے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے چھوٹا سا بیبی ہے اس کو اٹھا کے دوسری چارپائی پہ شفٹ کرنا ہے اس چارپائی پہ دھوپ ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دھوپ میں پڑا رہا ہے چھاؤں والے ماحول میں آ جائے وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا کہیں دور ہے میں قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور دعا کرنا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہر باپ کی اپنے بچے کے بارے میں جو نیک اور جائز کا اشاعت پوری کرے اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں جس طریقے سے والدین نے بچوں پہ امیدیں رکھی ہیں اللہ ان بچوں کو بھی والدین کی امیدوں پہ پورا اترنے کی توفیق دے حضرات میرے پاس ابھی بہت کچھ ہے لیکن میرا وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا جس نے دودھ پلایا تھا اسے پانی کا گلاس نہیں دے سکتا جس نے نزلہ زکام کھانسی بخار نمونیا میں خود کو ننگا کر کے تیرے اوپر کپڑے دیے تھے آج ان کے لیے نیچے بچھانے کو چادر نہیں اوپر دینے کو لحاف نہیں جو ایک پل دور نظروں سے اوجل ہو جاتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے آج سال ہر سال گزر کے تجھے لا تعلق ہوئے جنہوں نے انبو اقسام کے جوتے دیے تھے آج وہ ننگے پاؤں ہیں ان کے جوتے کچھ سنبھالنے والا نہیں پالش کرنے والا نہیں اور کھلونوں جس نے تیرے شو کے سلماریاں بنائی تھی آج تیرے گھر میں ان کے کپڑے رکھنے کے لیے ایک ٹرنک اور ٹیچی کیس بھی خالی نہیں ہوتا کھڈے لین لگے ہوئے ہوتے ہیں شاپروں میں رکھ دے گٹریوں میں باندھ دے اور جس نے ساری ساری رات رونا تیرا جو ہے وہ سنا تھا آج ان کی کھانسی کی آواز برداشت نہیں اور جنہوں نے تجھ کو لوریاں دی تھی آج ان کو گھوریاں کیوں دے رہا ہے ہاں شہر میں جانے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا اور بابو بننے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے ہل جزاحسان الا احسان و احسانا رب برہما کما رب یعنی اللہ درد پیش کیا ہے اللہ دلوں کو سمجھ کی توفیق دے دے اللہ والدین کا باغی نہیں بلکہ مطیع و فرما بردار بنا دے و قولی ہادا و آخر و عن رب العالمین